رحمان یاسینک المر سورہ یاسین ہجرت سے پہلے والے سورتوں میں سے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل کیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں پانچ رکو کر سات سو انیس کماعت تین ہزار حروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے متعلق بہت سارے فضیلتیں آئی ہیں جن میں سے ایک روایت تفصیل مظہری کے حوالے سے محسم احمد ابو دعود نسائی اور ابن حبان کے حوالے سے نقل کی گئی ہے حضرت ماقل نے اثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور اس حدیث کے بعد الفاظ میں ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کے مفرت ہو جاتی ہے اور آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے مردوں پہ پڑا کرو یعنی اپنے میتوں کے اثار ثواب کے لیے کہ اللہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے برکت اور عظمت کی بدولت میت کے ہاتھ ہم فرماتا ہے امام غزان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سور یاتیم کو جو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت اور حشر کے مضامین خاصی تفسیر اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اصولی ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقف ہے خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے تو جس طرح بدن کے صحت قلب کی صحت پر موقف ہے اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بے شمار فضیلتے ہیں جیسے کہ مصندی دہلمی میں حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ جس نے فوت ہونے والے کے پاس سورہ یاسین پڑی تو اللہ تبارک و وطالعہ اس کی برکت کی وجہ سے اس کی موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سر یسین کو اپنے حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ حیاب نے کثیر نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو یسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا اور جو شخص شام کو یسین پڑھ لے تو صبح تک خوشی اور آرام اور رحص سے رہے گا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتائی ہے کہ جس نے اس, اس کا تجربہ کر رکھا ہے سورہ یاسین کا یہ جو پہلا رقو ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس پہلے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا برحق ہونا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا بیان کیا ہے لیکن قرآن مجید کے کلام برحق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے گویا دیوار کڑی کر دی گئی ہے اور یہ ان کے گناہوں اور نافرمانی فرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گناہوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو قرآن مجید کے احکامات اور مضامین پر غور کرنے کی توفیق ان سے سلب کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں اور نہایت رحم کرنے والا ہے یا سین یہ مقطعات میں سے ہے والقرآن قرآن الحکیم پسم ہے اس قرآن پر حکمت کی ان نقد من المسرین بے شک آت میں جملہ رسولوں میں سے ہے سورہ رات کے آیت نمبر تیس میں ہو گزرا ہے کہ ان لوگوں نے جو مکہ کے باشندے تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تک کا انکار کیا کہ آپ رسول ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ قرآن مجید کا قسم کھا کر اس بات کی مذہب فرماتا ہے کہ جیسے پہلے رسول ہوئے ہیں اسی طرح رسولوں میں سے آپ بھی ایک رسول ہے مستقین سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور یہ کرام اتارا گیا ہے زبردست رحم کرنے والے کے طرف سے اس لیے اتارا گیا لیکن ذرا عموماً تاکہ تو ڈرا دے اس قوم کو ما ان زیر آبا کی جن کے آبا و اجداد کے طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو ہم سبل بے ہے عرب میں حضرت اسماعیل علیہ سلاد و کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آتا اور یہ ایک لمبا زمانہ ہے کہ جس کو زمانہ حضرت کہا جاتا ہے کہ اس دوران ہی میں ان لوگوں کے آبا و اجداد کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم کو اللہ نے ان میں محبوز فرمایا لقد حق القول على قول یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثریت پر لا اللہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی وہ آپ کا رسالت نہیں مانیں گے ہم <بِهِم> نے ڈال رکھے ہیں ان کے گردنوں میں توب پس وہ ان تک ہے جس طرح بڑے مجرموں کے گردنوں میں ڈال جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان گردنوں میں تھوک پڑ چکے ہیں سو مخ مخوم سوئیے اپنے سروں کو اوپر کے طرف ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے حکم کے سامنے اور آپ کے فرامین کے سامنے جھکتے نہیں ہے تو ان کے ان گردنوں میں گوریا جہنم کے پڑ چکے ہیں بین ہم سدن اور ہم نے بنائی ہے ان کے آگے دیوار پیچھے دیوار تو اور شہنا ہے ان کو تو ہم لائف بس وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اب یہ ہے کہ وہ لو تو بہت کچھ دیکھتے ہیں آنکھ ان کی بینا ہے کان ان کے سننے کے لیے بالکل موزوں ہے اور باتوں کو سنتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسے کرام کو نہیں سنتے اور نہیں سننا چاہتے اور نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو ان کے آخرت کے لیے مفید ہو تو گویا یہ اپنے آخرت کے فائدے کی چیزوں کے بارے میں اندھے بہرے اور گھومگے بن چکے ہیں وہ سبا ان اور برابر ہے ان کے لیے انضر تو ہم یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں ہم لم تنظر یا ان کو نہ ڈرائیں لائی امنون وہ یقین نہیں کریں گے ان نماعت الزرمان تباہ ذکر آپ تو ڈر سنانے والے ان کو کہ جنہوں نے بھی کی اس رہان نصیحت کی وہ حشیر رحمان اور جو ڈرے رحمان سے دندے دے کے بشر ہو سو ایسوں کو آپ خبری سنا دیجئے مغفرت کی وہ عجیئن اور عزت کے ثواب کی یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو جس کو خدا کا ڈر نہیں ہے نہ نصیحت کی کچھ پرواہ ہے وہ نبی کے تنبی اور نصیحت سے کیا فائدہ اٹھائے گا ایسے لوگ بجائے مغفرت اور عزت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ان نا نہ موتا بے شک ہم ہیں وہ جو زندہ کریں گے مردوں کو وہ نقط اور ہم لکھ رہے ہیں ماں پد جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ آپ ہارا ہم اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیگوں کا بدلہ پائیں گے اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کہ قوم عرب کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بالکل مردہ ہو چکی ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ چاہے تو ان مرد روحوں میں بھی جان ڈال دیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اگر اس سے آخرت کا زندہ ہونا مراد دیا جائے جیسے کہ مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے تو یقینا آخرت میں بھی مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ ہی کے ذات قادر ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ نئے کو بد اعمال جو آگے بیچ چکے اور بعض اعمال جو پیچھے چھوڑ چکے وہ سارے کے سارے قیامت کے کے دن ان کے سامنے کر دیے جائیں گے وکل رش ان احسینہ امام مدین اور ہر چیز کے گن رکھا ہے ہم نے اس کو ایک کھلی کتاب میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ان عمل کرنے والوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں چاہے وہ عمل انہوں نے دنیا میں اپنے زندگیوں میں کی ہو یا انہوں نے اپنے دنیا میں ایسے کام کر گزرے ہوں کہ جو دوسروں کے لیے مشورہ راہ ہو ان کے جانے کے بعد تو اللہ ان کے ہوئے اور ان کے چوڑے ہوئے سارے اعمال سے باخبر ہے اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے وہ اخردانہ الحمد للہ بسم اللہ بائیس پاری کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر سترہ اکیس پہ جا کر پہلے بارہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر تینتیس تک پر یہ رکو جا کر کے اپنے تکمیل کو پہنچتی ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تالان بطور مثال کے حلونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جو مخاطب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی حقانیت اور اللہ کے رسول کے رسالت کا انکار کیا ان کے کی لیے بطور تنسیل کے گزشتہ زمانوں کے لوگوں میں سے ایک امت کا تذکرہ کیا ہے تفسیر روایت میں آتا ہے کہ یہ امت یا یہ جماعت جو ہے یہ مشہور شہر ان کے رہنے والے تھے اللہ تبارک و وطالع نے ان کے ہدایت کی ہدایت کے لیے دو پیغام پر بھیجے یا ان تک دو اللہ کے پیغام پر پہنچے جنہوں نے ان کو اللہ کے طرف دعوت دی بجائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ کے ان پیغاموں پر غور کرتے اور اللہ کے ان بات کرنے والوں کی نصرت اور مدد کرتے ان کی باتوں کی تصدیق کرتے الٹا انہوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ تم لوگ منحوس ہو تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے اور جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و وطالعہ کے ان دو نیک بندوں کے بارے میں ناپسندیدہ عزائم ظاہر کرنی شروع کیے تو اسی بستے کے پرلے کنارے وہی کا ایک باشندہ تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے بندوں تم ان کی باتوں کو سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ تم ان باتوں کو سنو سمجھنے کی کوشش کرو تم نے ان باتوں کے کرنے والوں کے قتل کی منصوبہ بندی کر لی ہے جو یقینا انتہائی بے انصافی کی مبنی ہے تو قوم کے لوگ بجائے اس کے کہ اپنے اس قوم کے اس فرد کے بات کو بھی توجہ سے سنتے وہ اس پر ٹھوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ اس نیک اور مخلص بندے کے اس مخلصانہ کوشش کے بدلے جو شہادت اس کو ملی اللہ نے اس کو جنڈرتا فرمائی اس شخص کا نام تاریخ روایت میں خبیب نجار آتا ہے چنانچہ اس ہے اور بیان کیجیے آپ ان لوگوں کے سامنے مثال ان بستی والوں کا اس جہاں اخل مسلون جب آئے ان دستی والوں کے طرف بیجے ہوئے کہ یہ یا تو اللہ کے طرف سے خصی طور پر بیجے ہوئے پیغمبر تھے یا یہ اللہ کے پیغام پہنچانے والے عام مسلمان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَائِنِ جب بیجا ہم نے ان کے طرف دو کو فَقَذَّبُوهُمَا پَس قوم کے لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَابْزَذْن پھر ہم نے قوت دی ان کو تیسرے سے پھر تیسرا ان کے پاس بیچا تاکہ وہ اپنے سے پیش رو دو, دو کو ہی تصدیق کریں پس ان سبوں نے کہا انگ مرسل بے شک ہم سب تمہارے طرف بیچے ہوئے ہیں اور وہ کہا ان لوگوں نے ما انتم اللہ بشروم مثلنا نہیں ہو تم مگر ہمارے طرح کے لوگ رحمان اور رحمان نے کچھ بھی نازم نہیں کیا ان انتم اللہ تک نہیں ہو تم مگر غلط بیانی کرنے والے آلو کہا انہوں نے ربنا و ہمارا رب خوب تر جانتا ہے کہ ان نہ علم لم بے شک ہم تمہاری ہی طرف مبعوث ہوئے ہیں ہمیں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہے وہ ہمارا علیہ بلا اور ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر کھول کے پیغام پہنچا دینا کہا قوم کے لوگوں نے اننا تفیہ نہ بھکم بے شک ہم نے نحو ہے تمہارے ساتھ ہم نے تمہارے ساتھ بدفالی دیکھی ل علم تن اگر تم لوگ باز نہ آئے لنجم تو ہم تمہیں کر دیں گے عذاب اور پہنچے گا تمہارے یہ نامبارکبادیاں یا تمہارے یہ بدفالیاں یہ تمہارے ہی پاس ہے نصیحت حاصل کرو یعنی یہ جن نحوضت کا الزام ہمیں دے رہے ہوں یہ تو تمہارے پاس موجود ہے اور وہ ہے تمہارے بد آمانیا. بل ان قوم مصرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والے وجا امین اخل مدینہ کے رجونیصحا اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا تفسیر رواج میں اس کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے اعلی اس نے کہا یا قوم اکتب المرسلین اے میرے قوم کے لوگوں چلو ان بیج ہو کی طریقے پر اب تب لا یس اجرا پھر پیروی اختیار کر لو ان کی جو تم سے نہیں مانگتا کوئی اجت وہ ہو اور وہ خود رایاب ہے خود وہ شراب مستفین پہ ہے یہاں پہ باعث متارا اپنے اختتام کو پہنچا و الحمدللہ الحمد العالمین پارے سور یاسین کے یہ دوسری رکو کا آخری حصہ ہے جو کہ آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سرح یاسین کے اس دوسری رکو کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو مسلم خبیب نجار کے وہ تقریر بیان فرمائی ہے کہ جو اس نے پیغمبروں کی طرفداری کرتے ہوئے اپنے قوم کے سامنے کی اور ان کو ایمان اور اسلام لانے کے لیے اس نے راغب کیا ان کو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کا مثال پیش کیا اپنا مثال پیش کیا چنانچہ کہ اس نجار نے کہا اور کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کے فطرہ نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی اور اسی کے طرف تم سب پھیرے جاؤ گے یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا یعنی تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا نہیں سب کو مر. مرنے کے بعد واپس اسی کی طرف جانا ہے اس وقت کا فکر کرو جب سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے حتن کیا میں پکڑ رکھوں اس کے سوا اوروں کو معبود ان اور اگر چاہے میرے بارے میں رحمان تکلیف لن شفا تو ان تو کچھ کام نہ میرے لیے ان کی سفارش ولا ينقذون اور نہ وہ مجھ کو اللہ کے اس فکر سے بچا سکے انفیزین تب تو میں ہو جاؤں گا بڑا سریح گمراہوں میں سے اس قدر سریح گمراہی کے بات ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پرورتگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی میں بندگی کروں جو خدا کی بیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود مجھے چڑا سکتے ہیں اور نہ سفارش کر کے وہ مجھے نچا دلا سکتے ہیں بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پرس میرے بات کو غور سے سن لو یعنی مجمع میں بے کٹ کے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لا چکا اسے سب سن لیں شاید کہ وہ کو جو وہ ستا رہے تھے ان کو ستانا ترق کر دے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ ان کو فسماؤں کہ میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر بس میرے باپ کو اس غور سے سنو اب اس نے اگلا جملہ کہا ہی نہیں تھا کہ قوم کے وہ بے انساس ظالم اس پر ٹوٹ پڑ اور مارتے مارتے اس کو شہید کر دیا جب شہید کر دیا تو قیدت خلنا اس کے بارے میں حکم ہو ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے جنت میں پہنچ کر قالا اس نے کہا یا <تصفح> لیت قومی یا کاش کے میرے قوم کو کسی طرح معلوم ہو جاتا بما علی کی کس بنا پر بخشا مجھ کو رب میرے رب نے وجالنی من المکر اور کر دیا مجھے عزت معلوم تو یہ اس کی ایک تمنا تھی ایک خواہش تھی جو جنت میں پہنچ کر وہ اپنے قوم کے لیے کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس خواہش کو اپنے کلام میں ڈال کر قرآن مجید میں محفوظ کر دیا اللہ کا ارشاد ہے کہ بابا انضل قوم ہی نمبا دی اور ہم نے نہیں اتارا ان کے قوم پر ان کے بعد من جم دم نہ سما کوئی خاص قسم کی فوج آسمان سے ما کن نہ مزلم اور نہ ہم کوئی خاص قسم کی فوج کو طورا کرتے ہیں اس لیے کہ باہمی مقابلے کے لیے بندوبست وہی کرتا ہے کہ جس کو ہارنے کا خوف ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی مقابل نہیں جو اپنے بے علمی کی وجہ سے اور بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کا شراکت دار قرار دیتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ سے بغاوت کرتے ہیں یہ ان کی کم علمی ہے کم فہمی ہے کہ اسے وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سرکشوں کو کس طرح سے ٹھکانے لگا دیا انکانت اللہ سے ختم نہیں تھی مگر ایک اسی دم وہ سارے کے سارے دم بخود ہو گئے سارے کی سارے بج گئے یعنی اس اس کے بعد اس کے قوم جو کفر پر قائم تھی اور ظلم اور پیغمبروں کی ترزیم کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدعما پاداش میں ان کو یہ سزا دی اور اس ہلاکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا کہ فرشتوں کے فوج بھیج دیتے اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے اس گاؤں کے قریب کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری جس سے وہ سارے کے سارے گویا بٹ پھرے گئے ختم ہو کرے گئے سب کے کلیج اور دل پٹ گئے یا حسرت عادل احباب افسوس ہے بندوں پر مایاتی ہی مر وسول نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغام بر اللہ کا نبی ان مگر وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے مزاق کرنے والے ادم کہ انہوں نے غور نہیں کیا کم اہل نہ قبل کتنے ہم غورت کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں کو یہ کہ وہ ان کے طرف واپس پرٹ کے طرف نہیں آتے یعنی دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنے قومے پہلے پیغمبروں پہ سے مزاق کر کے غورت ہو چکی ہے جن کا نام و نشان مٹ چکا کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی انہوں نے چکلی اور آزاد چکر کے اپنے بد آماجیوں سے ہمکنار کر دی تو وہ لوگ اپنے زندگیوں میں اگر مختار ہوئے ہوتے تو وہ نہ مرتے اور اگر مر بھی جاتے تو پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے لیکن اللہ نے جو دستور مقرر کیا ہے بندوں کے لیے کہ ہر ایک زندہ رہنے والے کے لیے موت ہے اور جو مر جاتا ہے وہ قیامت کے لیے واپس نہیں آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ یہ سارے کے سارے مخلوق میرے مستاج ہے اللہ کا مختلور اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھا ہو کر نہ ہے ہمارے پاس اس حال میں کہ وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے ہوں گے یعنی قیامت کے دن ایک مجرموں کی سی صورت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا وہ اخر الد اللہ أوز بالله من الشيبون الرجين بسم الله الرحمن الرحيم وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون تايس باريس سري ياسين یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرتوں کے چند نمونوں کا بطور مثال کے تذکرہ ہے گزشتہ رکو میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس اللہ کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا اور اس چیز کا پناہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جو اس کائنات سے اللہ کے حکم سے پناہ کر دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے معدوم نہ سمجھو ختم نہ سمجھو بلکہ وہ انکل الما جمی البعینہ مخبرون ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے حاضر نہ کیے جائیں اس رکو میں اللہ تبارک وطالیہ نے بطور مثال کے انسانوں کے دنیا زندگی میں کچھ ایسے نمونے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا مشاہدہ یہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے جس پر طرح طرح کے پل اور فروٹ اور سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سال کے اندر اندر وہ سبزہ زرد پڑ کر بھوسا بن کر اڑ جاتا ہے معدوم ہو جاتا ہے اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش برساتا ہے تو انہیں معدوم چیزوں کی جڑوں سے پھر وہی لہلتا سبزہ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے اندر وہ رانائیاں اور وہ توانائیاں لے کر کے کرے ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس انسان کو ہم پیدا کرتے ہیں پیدا کرنے کے بعد اس کو جوانی عطا کرتے ہیں اور جوانی کے بعد پھر اس پہ بڑھا پاتا ہے پھر معدوم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو دوبارہ اتائیں گے ناجی اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے وہ الارض اللہ اور ایک نشانی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم اس کو زندہ کر لیتے ہیں وہ اخرج منہا اور ہم نکالتے ہیں اس سے ہب دانے خمن ہوئی اکلون پس انہیں میں سے یہ انسان کاتے بھی ہے زمین کے پیداوار میں سے اس انسان کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جانا فی جادن جننا اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں باغ من نخیلن کچور کے وہ اور انگور کے وہ فجر نافی اور ہم نے بہا دیے ان میں من اور چشموں میں سے اکولو منفمر ہی تاکہ یہ انسان کائے اس کے میڑوں میں سے وہ املت کو اور اس کو بنایا نہیں ہے ان انسانوں کے ہاتھوں نے افلاں یشکرون تیر یہ کیوں شکر نہیں کرتے یہ ذائقہ دار پھل اور فروٹ جو ہم کہتے ہیں ان فروٹوں میں یہ جو ذائقے ہیں اور اس کے اندر یہ جو پانی ہے صحت سے بھرپور کیا یہ انسان نے ان کے اندر بن رکھے ہیں چاہے وہ फ्रूट کا فروٹ ہو یا کسی دوسری قسم کے اور نو کے اس کے اندر جو زبردست قسم کا پانی جمع ہو جاتا ہے کیا انسان نے اس کو ان کے اندر جمع کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے زندہ نمونے ہیں اس انسان کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے انسان تو زیادہ سے زیادہ یہی کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم کر لیتا ہے اللہ کی دی ہوئی اسباب سے پھر اس کو پانی دیتا ہے پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر اس زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے اور پھر اس انسان کے سارا تعلق اس بیج کے ساتھ اور اس زمین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے یہ انسان اس بیج کے بارے میں کوئی تصرف نہیں رکھ سکتا اور بیج میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پودا اگتا ہے وہ پودا پھر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے وہ تناور درخت پھر اپنے اندر پھول اگاتے ہیں اور ان پھولوں میں سے پھر چھوٹے چھوٹے اس کے اندر وہ چیزیں لگتی ہے کہ جو پھلوں کے لانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اور پھر اس میں خوش ذائقہ خوشبودار پھل لگتے ہیں اور ان پھلوں کے اندر پھر زبردست قسم کا رس ہوتا ہے تو کون ہے وہ کہ جس نے اس دانے سے پودا پودے سے درخت اور درخت میں سے پھل پیدا کیے اور پلوں کے اندر یہ سارا زبردست قسم کے انسانی صحت کے مطابق اور انسانی صحت کے لیے مفید سب کچھ پانی اور شیرا بنائے سبحان سبحران پاک ہے وہ ذات خلق اللہ جس نے بنائے ہیں یہ سب طرح کے جوڑے مما ان چیزوں میں سے تم بےت الدو جو اگتا ہے زمین میں سے ومن اور خود انہیں کے نفسوں میں وہ مما اور وہ لایا جن کے بارے میں اس انسان کو علم بھی نہیں ہے طرح طرح کے قسم قسم کی چیزیں مختلف ذائقوں کے مختلف رنبتوں کے مختلف صورتوں کے زمین سے پیداوار اگتا ہے جس کو یہ انسان اپنے استعمال میں رکھتا ہے اور پھر خود اس انسانوں ان کے اندر کتنے قسم کے لوگ ہیں اور کس صورت کا لوگ ہیں پھر کس خصلت کے لوگ ہیں کن طبیعتوں کے لوگ ہیں آخر یہ کوئی نہ کوئی تو ہے ان کے پس منظر میں جو یہ سارا کارخانہ نظام چلا رہا ہے وہ آیت الحمل اور ایک نشانی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے رات ہے نسل نہار کے کی کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو فضا ہوں مسلموں میں بس اچانک ہی وہ لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں وہ شمس تجری اور سورج چلتا ہے مستقر اللہ اپنے اس مستقر پر اپنے ٹراؤ پر زیب تقدیر العزیز العلیم یہ ہے فیصلے زبردست علم رکھنے والے کے ومر قدر ہوں اور چاند کے مقرر کر دیے ہم نے اس کے لیے منازلہ منزلیں حتیٰ یہاں تک کہ آدھا یہ لوٹ آتی ہے کلجنل قدیم ایک پرانے ٹینے کی طرح یعنی یہ انسان زمین سے اللہ کے اس وسیع کائنات میں چاند کا نظارہ کرتا ہے کہ وہ گھومتے پھرتے مہینے کے شروع میں اور مہینے کے آخر میں ایک پرانے ٹینے کی طرح بالکل تیڑی ہوئی دکھائی دیتے ہیں اور کم دکھائی دیتے ہیں یہ نظام کمری اور یہ نظام شمسی اس کے اندر یہ تغیر اور یہ تبدل اس کا مشاہدہ یہ انسان کرتا رہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں اور انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے قدرتوں کے نمونے ہیں اور پھر اسی نظام شمسی اور نظام قمری پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں لشمس نہیں ہے مناسب سورج کے لیے یعنی اللہ کا حکم ہے اس کے لیے امترے کل کہ یہ کہ وہ جا ٹکرائے چاند کو وہ لل لے لو اور نہ رات سابقن نہ ہارا کہ وہ آگے بڑھے دن سے یعنی دن کے بجائے رات نکل آئے وہ کلفی فلکی اور ہر, ہر ایک مدار کے اندر تیر رہے ہیں یعنی سورج بھی اور چاند بھی ایک مدار کے اندر گولا تیر رہے ہیں روی زمین پر انسانوں کو یہی دکھا دیتے کہ آفتاب اور مہتاب دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں ہیں بلکہ اس دائرہ کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے اسی طرح کے آیت سورہ انبیاء میں بھی گزر چکی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سورج اور چاند یہ ایک مدار کے اندر تیر رہے ہیں اور یہ مدار جو ہے یہ آسمان کے نیچے ہے ایک خاص مقدار میں یہ ساری چیزیں حرکت کرتی ہے اور آج کے کی تحقیق بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وآیت آیت اور ایک نشانی ان کے سمجھانے کے لیے یہ بھی ہے ان نہ حمل یہ کہ ہم نے اٹھایا رکھا ہے ان کے ایک نسل کو فل فلکل مشہور بڑے ہوئے کشتی میں وہ خلق نہ لہم اور بنا دیا ہے ہم نے ان کے لیے اسی کشتی کے مانن ما وہ چیزیں یع کب جن پر یہ سوار ہوتے رہتے ہیں مراقبت کرتے ہیں اس سے وہ گوڑے ہیں گدے ہیں گاڑیاں ہیں جس پر یہ انسان بیٹھ کر کے سواری کرتے ہیں وہ ان نشان اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کشتیوں میں سوار لوگوں کو زمین کے دریا کے اندر غرق کر دیں فلاح فری خلا پھر ان کا کوئی فریا درست نہ ہوگا خزوم اور نہ ان کو ہمارے پکڑ سے چھڑایا جائے گا اللہ رحمت منہ مگر یہ مہربانی ہی ہماری متعن الہین اور ان کو فائدہ پہنچانا ہے ایک وقت مقرر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے تحت یہ انسان گاڑیوں پہ بھی بیٹھ کر کے چل رہا ہے حیوانات پہ بھی بیٹھ کے چل رہا ہے اور جازوں سمندری کشتی میں بھی بیٹھ کر چل رہا ہے لیکن ڈوبتے نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ اضافی اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے وما اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑتے ہو لال پہ رحم کیا جائے وما من من آیات ربهم اور نہیں آتا ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے اللہ کا نوان ہم مگر یہ لوگ ہوتے ہیں اس سے پیراض کرنے والے سامنے اللہ تبارک وطالعہ کا کتنے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمونے آئیں ہیں جن پہ غور و فکر کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے لیکن یہ لوگ ہر سامنے آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے احراض کرتے ہیں وہ اضاقی قومی ماردق کو ملو اور جب ان سے کہا جائے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے بطور رضو کی دیا ہے کفروا للذین کہتے ہیں وہ لوگ یہ منکر ہے ان لوگوں کے بارے جو ایمان والے ہیں انتمو کیا ہم ان کو کھلائے من ان کو لو یشا اللہ اطوام اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلاتا یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تو کیا مانتے فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کی نزدیک بھی کار ثواب ہے ایک انسانی رشتے کے ناطے سے ان کو ایسا کرنا چاہیے لیکن یہی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے, سے کہی جاتی ہے تو یہ نہایت متکبرانہ انداز سے مذاق کے ساتھ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میں آنے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے اگر اس کی مشیت اور مرضی ہوتی تو ان کو فقیر اور مخت اور ہمیں غنی اور مالدار نہ بناتا خیال کیا جائے کہ اس نادانی اور بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہے کہ یہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبر کے ہر فرمان کے سامنے اس جٹائی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں اور انسانیت کی بنیادوں پر بھی ان ضرورت مند انسانوں پہ خرچ کرنا یہ اپنے لیے باعث نجات نہیں سمجھتے اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ان تم اللہ فی مبین یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو سری گمراہی میں ہوتا اور جب ان سے کہا جائے کہ ان ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے تمہارے آخرت کا بلا ہوگا اور آخرت میں تمہیں پریشانیاں نہیں ہوگی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وادے کا دن اگر تم سچے ہو اللہ فرماتا ہے ما یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک زوردار قسم کی چیز کے تاخذ ہم جو ان کو آ پکڑے گا وہم ہم یا اور یہ آپس میں یوں ہی جگڑ رہے ہوں گے یہ آخرت کے بارے میں باثر مباحثوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور کچھ تیاری نہیں کر رہے ہوں گے اور اتنے میں قیامت اگر کہ ان کو پکڑ لے گی پھر یہ آخرت میں یوں ہی چلیں گے اور کامیابی سے امکنان نہیں ہو سکیں گے اللہ کے احساس ہے فلاں تو جب وہ مخصوص گڑیاں آئیں گی تو پھر یہ نہ کر سکیں گے کہ کچھ مرے وہل ہی مرج اون اور نہ ان سے یہ ہو سکے گا کہ وہ اپنے گھروں کی طرف پھر جا سکیں یعنی ان کو وسیع کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اور اگر سفر میں ہیں یہ لوگ راستوں میں ہیں یہ لوگ گھروں سے باہر ہے یہ لوگ تو ان کو اتنا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں اور اپنے گھر والوں سے آخری من ملاقات کر سکیں بلکہ ناگہانی پکڑ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آئے گی اور یہ اس پکڑ کے اندر دم بخود ہو کے رہ جائیں گے <يَنزِلُون> تیس میں پارے سورہ یاسین کے یہ چوتھی رقو ہے یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اس گری کا ذکر ہے یعنی قیامت کا جس کو دنیا میں منکرین اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اسے بعید عقل تصور کرتے ہیں اور اسی لیے یہ لوگ اس کے تیاری سے پہلو تہی اختیار کی ہوئے ہیں اور جب ان کو اس مشکل گڑی کے مشکل لمحات کے لیے تیاری کا کہا جاتا ہے نیک اعمال کی صورت میں تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس رکو میں قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے سور اور جب پونک مارا جائے گا سور میں فائزہ سے پھر اپنے قبروں سے اِلَى اپنے رب کے طرف خیل پڑھیں گے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے سور پونگنے کا حکم ہوگا تو سب زندہ ہو کر اپنے قبروں سے اٹھ کرے ہوں گے اور فرشتے ان کو جلدی جلدی دکیل کر میدان محشر میں لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ لوگ کہیں گے کس <المرسلون> कि نے اٹھایا ہمیں ہماری نین سے اور یہ ہے وہ جس کا وعدہ کر رکھا تھا رحمان نے اور سچ کا ہاتھا جس کے بارے میں بیمبروں نے یہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ان کو حاضر کیا جا رہا ہوگا تو وہ سختی ان کو اس نظر آ رہی ہوگی جس, جس سے انہوں نے ہم کنار ہونا ہے تو یہ لوگ اپنے برسخی زندگی کو آرام, آرام کی زندگی کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ان خوابگاہوں سے کس نے بیدار کیا حالانکہ ان کی برضخی زندگی بھی یعنی قبر کی زندگی بھی کفار کے لیے آرام کا زندگی اور آرام کے لمحات نہیں ہوں گے لیکن آنے والے لمحات چونکہ اس سے مشکل تر ہوں گے اس لیے ان مشکل تر لمحوں سے پہلے والے لمحوں کو یہ اپنے لیے گویا باعث آرام سمجھ رہے ہوں گے تو جب یہ یہ کہیں گے تو ان کو ہنکانے والے فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جس کا وعدہ کر رکھا تھا رحمان نے کہ بھی انسانوں پر ایک وقت آئے گا کہ سب اگلوں پچھلوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور جن کے بارے میں رسولوں نے کہا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا اللہ فرماتا انکانت اللہ صیختم واخدتن نہیں ہوگی وہ مگر ایک زمبر دس قسم کے جنکھار فَإِذَا هُمْ جَمِعُ الْلَدَيْنَا مُغْذَرُونَ پھر اسی دم وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پکڑے حاضر کیے جائیں گے یعنی کوئی شخص باغ نہ سکے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روپوش ہو سکے گا فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی پر بھی کچھ والا تجزو نہ اللہ ماکم تم تاملوم اور تمہیں بدلہ بھی نہیں ملے گا مگر وہی جو کچھ تم عمل کرتے تھے یعنی نہ کسی کی نیکی ضیا ہوگی نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا جو نیک اور بد کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آج کے دن کسی کو بے انصافی کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے انسان تو انسان ہیں کسی زیرو کے ساتھ بھی انصافی نہیں ہوگی انابل جنت یوم فیش الفا کی ہن بے جنت والے یعنی جنت کے حامل اعمال کرنے والے لوگ فیش الاصا کی وہ مشغلوں میں باتیں کر رہے ہوں گے یہ ان کی بے کی دلیل ہوگی کہ ان انتہائی پریشان کن لمحات میں بھی وہ آپس میں مہو گفتگو ہوں گی ان کو پرواہ نہیں ہوگی ابوا جو ہم اور ان کی بیویاں یعنی جو نیک ہیں فی ضلع علیہ کی متے کی اون سائیوں میں تختوں پر تکے لگائے بیٹھے ہوں گے لہم فی ہا خا کے ان کے لیے وہاں پہ ہوں گے ہر طرح کے میوے لہوم ماڈا اور ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ وہاں پہ مانگیں گے یعنی ہر قسم کے عش و عشرت کا سامان ہوگا دنیا کے مکروہات سے چھوڑ کر آج یہی ان کا مشورہ ہوگا اور ان کی عورتیں آپس میں گھر مل کر اعلیٰ درجے کے خوشگوار سہایوں میں مسریوں پر آرام کر رہے ہوں گے اور ہم قسم کے میوے اور پھل وغیرہ ان کے ضروریات کیلئے ان کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام ہے یہ بات رب رحیم کی طرف سے یعنی رب رب رحیم اللہ کریم جب ان جنتوں سے بات فرمائے گا تو سب سے پہلے جو بات ان سے ہوگی وہ ہوگی سلام اور پھر اگلا جملہ ہوگا کہ قولم من رب الرحیم یہ سلام کی بات یہ رب الرحیم کی طرف سے ہے یعنی اس وہ الورتگار عالم تمہیں سلام کہتا ہے وہ ممتاز الم او اور الگ ہو جاؤ تم آج کے دن اے مجرمو جب سارے انسان میدان خشر میں جمع ہوں گے اور آپس میں گڑ مڈ مکس ہوں گے اور ہر ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوگا اس دورانیے میں اعلان ہوگا کہ ممتاز الوم المجرم کہ آج کے دن گناہگار لوگ اور مجرم لوگ الگ ہو جاؤ یہ وہ اعلان ہوگا کہ اس کو سنتے ہی سارے لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے علم آحد اِل کمیا بنی آدم اب اللہ تبارک و تعالی میدان مشہور میں جمع ہونے والے سارے لوگوں سے خطاب فرمائے کہ علم احد ال یا بنی آدم کیا میں نے کہ نہیں رکھا تھا تم سے اے اولاد آدم اللہ تو تابود یہ کہ تم شیتان کی بندگی نہ کروین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ انیا گدونی اور کیا یہ نہیں کہا گیا تھا تمہیں میرے طرف سے کہ میرے بندگی کرو خاص تم مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اور مزید یہ کہ وقد ابل کا سیرا اور اس نے گمراہ کر دیا تھا تم میں سے ایک بہت بڑی خلقت کو افلم تک و کیا پھر بھی کچھ تمہیں سمجھ نہیں تھی خاض ہی جہنم اللہ کی کن تم تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس لو خلیومر جاؤ داخل ہو جاؤ اس نے آج کے دن اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی میدان مشر میں یہ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے کہ میں نے کہا تھا یا میرے طرف سے میرے پیغمبروں نے تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو میرے بندگی کرو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی بظاہر شیطان کی بندگی نہیں کرتے تو ہر کافر کے بارے میں یہ کیسے کہا گیا اور کیسے کہا جائے گا کہ بھئی وہ شیطان کی بندگی کر رہا تھا تو جو اللہ کے حکم سے اٹ جاتا ہے تو وہ گویا شیطان کے طریقے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو جس طرف لگاتا ہے بہرحال وہ طریقہ اور وہ منمانی اور مرضی شیطان ہی کی ہوتی ہے اسی لیے اس کو شیطان کی بندگی سے اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ جو کام اللہ کے حکموں کے خلاف ہے وہ شیطان کی بندگی ہے اس لیے پہلے ہو گزرا ہے سوربخرہ کے اندر کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑا فقد استم سبل اور وطن وسخلہ اللہ سمیع العلیم اس نے ایک مضبوط کھڑے کو ہاتھ ڈالا وہ یکفر باوت اور جس نے تاوت کا انکار کیا کسی بھی معاملے میں دو رخ اس کے ہو سکتے ہیں ایک اللہ کی مرضی کا رخ وہ رحمان کی مرضی ہے اس پہ چلتے ہوئے وہی رحمان کی بندگی ہے اور دوسرا رخ اس کا وہ ہے کہ جو رحمان کی مرضی سے آٹ کر ہے وہی شیطان کی اطاعت ہے اور وہ شیعید شیتان کی بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے <تصال> <الجومنخت معلا> <الفواحيحن> آج ہم مہر لگائی دیتے ہیں تمہارے منہ کے اوپر <تقلمنا آئیدیحن> بولیں گے تمہارے <تشحدو ارجلوهم> ہاتھ اور بتلائیں گے تمہارے پاؤں بے ماں قانون اس کا جو کچھ وہ کمائے کرتے ہیں کہ میدان مشہور میں جب اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کا حساب اور کتاب کر رہا ہوگا تو کچھ بندے وہ ہوں گے جو بالکل انکار کر جائیں گے اپنی دنیاوی زندگی میں کفر کا اور اللہ کے نفروانیوں کا اور کہیں گے اللہ رب نما کرنام شرقی کہ اللہ ہم نے تو کبھی دنیا میں شرک کیا ہی نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ کو مہر کر دے گا اور ان کے ہاتھ بولیں گے جو کچھ انہوں نے ہاتھوں سے کیا ان کے کان بولیں گے جو کچھ انہوں نے کانوں سے سنا اور ان کے پاؤں بولیں گی جس طرف وہ چلے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے بارے میں ایسے بنیادوں پر فیصلہ فرما دیا ہے کہ جن سے ہم دنیا میں آگاہ نہیں تھے اور وہ ہے فرشتوں کے لکھے ہوئے ہمارے اعمال ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا کچھ لکھتے رہے اللہ فرمائے گا کہ بے ان فرشتوں اور تمہاروں میں کوئی چیز قدر مشترک نہیں تھی کہ انہوں نے اس قدر مشترک کی وجہ سے تمہارے ساتھ حسد کر کے بوجھ کر کے دشمنی رکھ کر تمہارے خلاف یہ رپورٹیں تیار کی ہو تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم اپنے بارے میں ایسوں کی رپورٹوں کو کیسے مان لیں جن کو ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں اللہ فرمائے گا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہی باتیں میں نے اللہ محفوظ میں بھی محفوظ کر رکھی تھی میں اپنے عمحد کی بنیاد پہ جانتا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم کون سے اعمال کرو گے جون سے اعمال تم نے کرنے تھے وہ میں نے پہلے سے محفوظ کر لیے تھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ وہ کچھ آپ کے پاس لوہے محفوظ میں محفوظ تھا ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں ہمیں تو ایسے شہادت چاہیے جو ہمارے وجود کا حصہ ہو اور جو ہمارے ہر نافرمانی پر شہادت دے اور وہ ہمارے ان نافرمانیوں پر نا فرمانیوں کے دورانی میں گواہ کے طور پہ حاضر ہو وہاں موجود ہو ہمارے ساتھ تب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے منہ کو صرف مہر کر دو ان کو گواہ چاہیے اپنے ہر معاملے میں اس موقع کے موجود تو ظاہر بات ہے یہ ہاتھ اللہ کی دی ہوئی ہے یہ ہاتھ بولنا شروع کریں گے گویا ہمارے ہاتھ ہمارے پو ہمارے وجود کے یہ آزاد ہمارے ساتھ اللہ کے نظامی جسوسی ہے جو لگے میں اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف شہادت دے دیں گے تو دوسری جگہ ہو گزرا ہے کہ پھر یہ لوگ کہیں گے اپنے وجود کے ہر حصے کو اپنے کہلوں سے کہیں گے کہ بھائی تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ کہیں گے انتخان اللہ, انت اللہ شعیب ہمیں اس ذات نے بولنے کا کہا کہ جس ذات نے ہر چیز کو بھوری سکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے وَلَوْنَ شَعُوا عَلَى <آئِنِحِم> اور اگر ہم چاہیں تو مٹھا دے ان کے بخوص یہ دھوڑے راستے کو فنسر <يُبْصرون> پس یہ کہاں سے دیکھ سکیں گے یعنی اگر ہم چاہیں تو دنیا میں نافرمانوں کے آنکھوں کو مسخ کر دیں اور یہ ایسے ہی نابینا ہو کے رہیں وَلَوْنَ شَاءُ عَلَى <مَكَانَتِهِم> اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتوں کو مسح کر دیں یہ جہاں کہیں بھی ہوتا یہ نہ استطاعت رکھتے ہوں آگے چلنے کے ودا یار جون اور نہ کی یعنی جیسے انہوں نے ہمارے آیاتوں سے آنکھیں بند کر لی تھی اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی نے بطور سزا کے ان کے کر ان کو کر دیتے اور ان کو کوئی راستہ دیتا اسی طریقے سے جیسے یہ ہمارے راستوں سے ہٹ گئے تھے اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہم ان کو مسح رکھ لیتے ان کو اپاہج بنا لیتے اور یہ دنیا والوں کے لیے بھی سامان عبرت بن جاتے لیکن دنیا چونکہ حساب اور کتاب नहीं جگہ نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے وہ آخر داوانہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ہو فی الخلق افلا یا پارے سورہ یاسین کے یہ پانچواں اور آخری رقوع ہے یہ رکوع آیت نمبر 68 سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر 84 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دعوت شکر دیتا ہے غور و کرنے کا کہ یہ انسان اپنی دنیا زندگی میں اپنی زندگی اور اپنے ارد کے حالات پر نظر دڑائیں ان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں پہ غور کریں اور ان تبدیلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو معلوم کریں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ غور کریں اور ماہ سنتے ہی ان کو شاعرانہ کلام یا ساہرانہ باتیں کہہ کر کے مسترد نہ کریں اس سے اس کے آخرت کا نقصان ہوگا اور یہ لوگ آخرت کا جو انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اپنے عقل اور خیال کی بنیاد پر اس کو ناممکن سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر ہمارا قیاس نہ کیا کریں یہ انسان کیا تھا اس سے کیا بنایا گیا اس کو اس طرف نظر ڈالنا چاہیے جو اللہ پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے مٹی سے انسان کی تعمیر کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے اس انسان کی مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ارشاد بڑی تعالیٰ ہے امن و ہو اور وہ جس کو ہم بورا کریں کس ہو فی الخلق، پھر ہم اس کو عمدہ کر دیں کمزور کر دیں سارے مخلوق میں افلا یقین کیا وہ پھر بھی کچھ نہیں سمجھ رہا اپنی زندگیوں کے اندر یہ غیر محسوس طریقے سے جو تبدیلیاں رونما ہو ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے کیا یہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا وہ میں علم اور ہم نے نہیں سکھایا آپ سے صدم کو شعر و شاعری و ماں بغیر اور نہ وہ شعر و شاعری کے قابل ہے یعنی آپ کے لائق نہیں ہے پہلے وہ گزرا ہے سورہ شعرا میں کہ شعر و شاعری وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن میں سے اکثریت اپنے ہوائے نفس کے تابع ہوتے ہیں اور وہ ایک ناقابل عمل باتیں کرتے رہتے ہیں زمین اور آسمان کی قلام ملا رہے ہوتے ہیں جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیمات سارے قابل عمل ہے اور اصلاح معاشرے پر مبنی ہے انسانوں کے قیدی پر مبنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے کلام کے بارے میں کفار نے ایک پروگنڈا یہ کر رکھا تھا کہ آپ شاعر اور آپ کے یہ کلام شاعرانہ ہے تو اللہ نے ان آیاتوں میں اس کی تردید فرمائی کہ تو ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی اور نہ شعر و شاعری کہ آپ لائف ہیں آپ بلکہ آپ اس سے بہت بالا ہے ان وکرم وقرآ نہیں ہیں وہ باتیں مگر خیر خان نصیحت اور کھلا ہوا قرآن ذرا تاکہ اس کے ذریعے خبردار کے عجے من ہر نہ وہ کہ جس میں جان ہو وہ قول وافرین اور تاکہ کافروں پر اتنا میں حجت ہو جائے اولم یورو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ان نہ خلق یہ کہ ہم نے بنائے ہیں ان کے لیے مما ان چیزوں میں سے ہم لینا جو ہمارے قدرتوں کے شاہکار ہے انا چھپائے فہم لہما لکون پس وہ لوگ اس کے مالک بن گئے ہیں یعنی یہ چوپائی جس سے یہ انسان مستحید ہو رہے ہوتے ہیں اور ان چوپایوں سے وابستہ جن چیز جو ضروریات انسان ان سے اپنا پورا کر رہے ہیں دودھ کی صورت میں سواری کی صورت میں اون کی صورت میں گوشت کی صورت میں اور دیگر ضروریات کی جو چیزیں اس سے انسانوں کی وابستہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ چوپائی کس نے بنائے ان انسانوں کے ہاتھوں نے بنائے وضل اللہ اور ہم نے ان کو عاجز کر دیا ان کے آگے فمن ہار پس ان میں سے بعض پر یہ سواریاں کرتے ہیں وہ منہ اور ان میں سے بازوں کو وہ کاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر خیوان کانے کا نہیں ہے اور نہ ہر خیوان سواری کے لیے ہے بلکہ بعض سواری کے لیے اور بعض کہنے کے لیے ہیں وہ لہوفی ہاں اور ان کے لیے ان حیوانات میں اور بھی فائدے ہیں وہ اور پینی کا سامان خلائی شرون پھر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے مِن دُونِ اللَّهِ لَّا اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو خاکم اوروں کو معبود کہ شاید وہ ان کے مدد کریں گے لا نصرهم وہ ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے ان کی مدد کرنے کی بلکہ جندم مختر اور یہ ان کے فوج ہو کر پکڑے آئیں گے وہ ان کے مخالفت میں ہوں گے جن کے بارے میں انہوں نے عقیدہ کر رکھا ہے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے پکڑ سے اگر ہوئی تو بچا لیں گے فلاح حضم کا قلع آیات میں اللہ تبارک و طال حضور نبی کریم اسلم کو تسلی دے رہا ہے فلاح حضر کا قلم ان کے یہ طرح طرح کی باتیں آپ کو ہم زدہ نہ کریں نہ صرف رونا بے شک ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی آپ کے خلاف جو طرح طرح کے یہ پر گندے کرتے ہیں ظاہر بات ہیں ان کو اپنی حکمیت اور اپنے غلبے کے مان پڑ جانے کا خوف ہے اولم یورول انسان خلق نہ کیا دیکھتا نہیں ہے یہ انسان کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے فیضا ہوا حسین پھر تبھی یہ ہو گیا ہے جگڑنے والا بھولنے والا کھول کر یہ کون زندہ کرے گا وہ مثلاً اور یہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں وہ نسح خلقہ اور بھول گیا ہے اپنے پیدائش کو رمیم اور پھر یوں کہنے لگا کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور بالکل مادون ہو چکی ہے پرانی ہو چکی ہے رمیم جو بالکل بوسیدہ ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ امیہ امن خلف نے پرانے قبرستان سے کچھ ہڈیاں اٹھائیں انسانوں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صحابہ کرام کے ایک مجلس میں تھے تو آپ کڑے ہو گئے اور آپ نے وہ ہڈیاں ہاتھوں میں دبائیں جو چورا چورا ہو کر کے نیچے گرنے لگی اور کہنے لگا کہ اے محمد کیا خیال ہے کہ تمہارا رب ان چورا چورا ہونے والے بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دے گا کہ یہ حل نی ان کو زندہ کرے گا وہ انشاءہا اول مرت جس نے ان کو انسان بنایا تھا پہلے بار وہاں بکل خلق علیم اور وہ سب طرح کا بنانا خوب جانتا ہے اللہ بھی وہ جعل لکم من شجر الاخضر نارن کہ جس نے کیا ہے تمہارے لئے سب درختوں سے آگ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْفِدُونَ اور پھر تم لوگ ہی اس آگ سے سلگاتے ہو یہ دو درختی تھی اُس زمانے میں کہ لوگ ان درختوں کے ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ کے شولے نکلتے اور اس کے قریب روئی وغیرہ رکھتے تو آگ کے یہ شولے جا کر کے ان روئی میں لگ جاتی اور اس سے یہ لوگ اپنا آگ وغیرہ سلگاتے اور یہ مشہور روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک درخت جس کو مرخ اور دوسری کو رفار کہا جاتا تھا اللہ تبارک و تعلیم کے اشار ہے اول خلق سماوات کیا نہیں ہے وہ ذات کی جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمینوں کو بے قادری قدرتوں والا ادا اس بات پر ان یہ کہ وہ پھر بنا سکے انہیں کی طرح بلا کیوں نہ علیم اور وہی ہے اصل بنانے والا سب کچھ جانے والا ان بے شک اس کا حکم ایزا اراد یا وہ کرنا چاہے کوئی کام این قو یہ کہ وہ کہتا ہے اس کام کے بارے ہو جا وہ خود بخود ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی اعلیٰ ترین ہستی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہنے کا فرماتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے کوئی فوج نہیں تیار کرنی پڑتی نہ ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے نہ ان کو نقشہ سمجھنا پڑتا ہے بلکہ وہ کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے وہ اللہ کا حکم سنتے ہی خود بخود ہو جاتا ہے فصبیت بس پاک ہے وہ جس کے دستے قدرت میں ہیں بادشاہتیں ہر چیز کے وہ جاؤن اور اسی کی طرف تم سب ان کو لوٹایا جائے گا تو جب یہ لوٹایا جانا حقیقت ہے دلائل سے ثابت ہے پیغمبروں کے تعلیمات میں اس کی بڑی وضاحت ہے تو پھر پہلے اس سے کہ سب لوٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو اور حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے اس حساب اور کتاب کو آسان کرنے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہر انسان کو ان مشکل مرحلوں والے معاملات کو آسان کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر